ہے. وہاں رسول کی بات نہیں چل سکتی جہاں اللہ کا فیصلہ آ گیا کبھی اللہ پاک کا پیارہ پیغمبر اللہ پاک کے خلاف کے سکتا نہیں اللہ کی کتاب کچھ کہے اور پیغمبر کریم اللہ کی کتاب کے خلاف کہے یہ کبھی ہو نہیں سکتا پہلے نمبر میں بات ماننی ہے اللہ کی پھر دوسرے نمبر پہ جہاں اللہ کی بات کی نہیں. کتاب اللہ میں مذکور نہیں بہت بات ماننی ہے حدیث کی. اور جہاں پہ کتاب اللہ اور حدیث کے اندر نہیں تیسرے نمبر پہ ہے وہ اول اول کم کی بات بھی جو کہتے ہیں صرف دو باتیں ہیں دو باتیں نہیں تیسری چیز بھی ماننی ضروری ہے یہ قرآن پاک کا صاف پتوا ہے اطاعت کے لیے بھی اللہ پاک نے فرمایا تین چیزوں کی اطاعت اللہ کی بھی اطاعت ہے رسول کی بھی اطاعت ہے اور مجتہدین مستین کی بھی اطاعت ہے اسی طرح ممکن ہے آپ پڑھیں گے ان تلاضا توں في شن ھّ ہو ال الللهہ वر پر ہدو ہیں ال اللہ دو کا ذکر ہے اور آگہ پر لا ردّ ہو ال رسول و ال او رد بھی تین طرح آ رہا ہے رد اللہ کی طرف بھی کرنا ہے رد رسول اللہ کی طرف بھی کرنا ہے اور رد یعنی ان سے پوچھنا مطالبہ کرنا ان سے مسئلہ پوچھنا یہ مسئلہ پوچھنا کس سے بھی پوچھنا ہے بھی تینوں کی اور جو پوچھنا ہے مسئلہ وہ اللہ کی بات بھی ماننی ہے رسول کی بات بھی ماننی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ المر کی بات بھی ماننی ہے یہ دو آیتیں ساتھ صحیح ہیں اس بات پر کہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے بعد تیسری چیز اول العمر کی اطاعت بھی ضروری ہے المر کی بات کو ماننا بھی کیا ہے ضروری ہے فصل ذکر تم لا تال جو اہل ذکر ہیں ان سے سوال کرو ان سے پوچھو جو ذکر کو جاننے والے ہیں کتاب کو جاننے والے ہیں شریعت کے جو ماہر ہیں ان سے پوچھئے ان کن تم لاتون اگر تمہیں علم نہیں ہے اور کبھی علم اصول کا نہیں ہوتا کبھی اصول قبائل کا نہیں ہوتا کبھی اصول دلا کبھی علم در کا نہیں ہوتا کبھی علم مسائل کا نہیں ہوتا جس اعتبار سے بھی عدم علم آ جائے جو لا تعلمون کے زمرے میں آ جائے گا وہ اہل علم کی اتباع کرے گا ذکر کرے گا ماننا ہے یہ کتاب اللہ کے صاف فیصلے ہیں یہی مسائل میں صاف کہہ رہا ہوں مسائل میں جو ہم کہتے ہیں کہ غیر مجتحد مجتحد کی تقریر کرے گا کوئی ایک نسری پرانے پاک کی صرف ایک آئٹ صرف ایک آٹھ مول طالب الرحمان صاحب صرف ایک آئٹ اللہ پاک کی مقدس کتاب سے صرف ایک آئٹ مولی طالب رحمان صاحب یہ بتا دے جس کے اندر یہ ہو کہ اللہ پاک نے فرمایا ہو کہ اللہ اور رسول کے علاوہ تیسرے کسی اور کی بات کو ماننا نہیں ہے اشتہادی مسائل میں کسی اور کی بات کو تسلیم کرنا نہیں ہے یہ تکلیر کرنا نہیں ہے یہ ناجائز ہے یا یہ کفر ہے یا یہ شرک ہے صرف اگر آپ میں ایک پیش کرتا ہوں جس میں یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی بات مانتی ہے اور کسی کی نہیں ماننی یہ کہتے ہیں مسئلہ کیا رویش قبول کروں گا میں اب دیکھیں گے کہ یہ مسئلہ زخمی دل میں نہیں ہے ہےترا ہے خون دبا دبا کے دیکھ لیا یہ کنجر اور دبا آپ سے نہیں اٹھتی آپ کے دل میں تو ایک کترا ہی نہیں ہے قرآن کی آگے پڑھنے لگے ادیور دا تیور رضو کرنی ہے تکلیف ثابت تھی اور کہتے ہیں انداز کے رضوف کی تھا آپ عجیب مناظر ہے بھائی جناب کے نئے نئے مناظر سے آج نے پہلی دفعہ واسطہ پڑھا ہے یہ تھا کہ یہ لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ میں نے دو دفعہ طالب الرحمان کو پکایا ہے اسی طرح پکایا ہے اب <laughs> <laughs> جناب حضرت صاحب آپ نے پہلے آئے پیش کیا کریں کر رہے, آتاب کرو اور کہتے ہیں تکلیف ثابت ہونا آگی کو چھوڑ دینا یہ پرانا طریقہ ہے آتا ہے کتروسرا, نماز کے قریب نہ جاؤ اب موت کے ساتھ لوگوں کو کہتے ہیں کوئی نماز کے قریب نہ جائے کوئی نماز کے قریب نہ جائے قرآن کہتا لوگ یہ کہیں گے موت صاحب ساتھ آگے تو پڑھو آگے تو پڑھو آگے کیا ہے نشے کی حالت میں قریب نہ جاؤ مول صاحب کو کوئی کہہ دیتا مولوی صاحب آگے تو پڑھو جب جھگڑا ہو جائے جیسے ہمارے اور آپ کے درمیان جھگڑا ہے اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے اور تم مسلمان ہو تو اللہ کے علاوہ کسی کی صرف ہو اللہ کی ہو سکتی ہے یا اس کے رسول کی ہو سکتی ہے اللہ قرآن یہ کہتے ہیں اللہ اللہ نے اپنے قرآن میں نبی کی جائے گی اور جو آئے پیش کی وہ بھی موضوع سے کہا تھا تکلیم کی تعریف کرنی تھی اب دلائل دے رہے ہیں اللہ کیمر کی اطاف کے اسی لیے یہ موجود ہے اللہ کے رسول نے وہ امیر ناراض ہو گیا ناراض ہونے کے بعد جناب آج جناب یہ کہا چھلانگے لگا دے لوگ کہنے لگے آج سے بچنے کے لیے تو نبی پر ایمان لے کر آئے تھے اس کی بات مار کر چھلانگے لگا دے لیکن وہ غصے تم وہ اپنے ثابت ہوں لیکن پہلے تو حضرت صاحب تاریخ اور تاریخ, گئی تاریخ کو کیوں لگا دیا آتی سے کہ مشہور کر دیا جائے کوئی خوف کا ہو امر کا ہو لوگ ویسے ہی دیکھ کر کے مشہور اور صاحب پہلے تقلیل تو ثابت کر دی آپ پہلے کہتے ہیں کہ جی تقلیل کی تعریف کو ہم مانتے ہیں جو کتابوں میں हाँ. اب حضرت صاحب ایک تعریف مولانا یونس موانی مد کیا ہوتا ہے وہ فرما رہے ہیں ایک تعریف یہ فرما رہے ہیں اور ایک تعریف ان کا ہم کی بزرگ فرما رہا ہے مجھ کو مطلب یہ ہم کی بزرگ کی بات نہ یا ہم صاحب کی بات نہ صاحب کی تو بات ہونی چاہیے مولوی صاحب کی بات جو حنفی بزرگ ہے تعریف کر رہا ہے مولوی صاحب کہتے ہیں آمین کا مفتی سے پوچھنا تکلید ہے اور یہ کہتا ہے تقلید. یہ تو تقلید ہے ہی دے. اب ہم حیران ہیں کہ آج کا ایک تعلیم تک کہے ساری کتابیں کار میں دارو ساری کتابیں چھوڑ دو ہم نے کسی کی نہیں مان میں میں تعریف کروں بس میری مانی ہے اب خود سوچئے ان کی بات مانیں یا تعریفوں میں ان کی مانے جو ان کے بزرگ ہیں ہلفی وہ کہتے ہیں لئی سمیرت التقلید یہ تقلید ہے ہی نہیں مومی صاحب اپنی اصلاح کر لیں تاریخ بھول گئے ہیں آپ آپ شاید پڑھ کر نہیں آئے تیاری نہیں تھی مناظرے کی اس لیے بھول گئے ہیں دوبارہ پڑھ کر آئیں مناظرہ کریں اور صرف اس کی نہیں کہ میں ان ہنکیوں کی یہ شافیوں کی کتاب شابی مقلوں کی کتاب وہ بھی کہہ رہے ہیں لئی سمر التقلید تکلید ہے کو آتی نہیں. یہ کہتے ہیں پوچھنا تکلید ہے. ہے؟, ہے اگر پوچھنا تکلید ہے تو پوچھنا تو کوئی بری بات پوچھنا وہ غریب بات نہیں ہے اللہ حکم دے رہا ہے تو آپ کے امام امام کہہ رہے ہیں اگر تکلیف سلام کرنے کو ہی کہتے ہیں تو انام کہاوی تو کہتے ہیں کہ حج مکمل تکلیف کرنے والا کون ہے حج مکلد غبی ربی ہے یا بھرا ہوا ہے اس میں تو ایمان والی بات نہیں ہے اگر تقلید صرف کچھ تو کہتے ہیں تو یہ تقلید سے وہ کیا کہتے ہیں کہ منع کر دیا مجھ کوئی مسئلہ نہ پوچھے اس کا یہی تجربہ بنتا ہے مورنی صاحب کے بقول یہی مسئلہ مورنی صاحب کے بقول یہی ترجمہ بنتا ہے مورنی صاحب ترجمہ تقلید کیا سے پوچھنا تقلید ہے آپ فرار نہیں ہو سکتے آج آپ نے اپنا اچھائی سے بات کہتے ہیں دو دن اور مناتا ہوگا مجھے نہیں پتہ خواب نے کیا ہوگا اچھا یہ کہتے ہیں کہ تکلیف کا معنی کیا ہے پوچھنا امام شاہ کی اگر تکلیف کا معنی پوچھنا ہے تو امام شاہ کہتے ہیں مجھ سے کوئی مسئلہ نہ پیچھے نہ ہم تکلیفیں مانے کو تیار ہے سب ارے پوچھنا تکلیف اگر ہے تو جو آٹ مولوی صاحب نے پڑھی ہے اس میں صاحب بس استعمال کیا ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ کہ یہودیوں سے سے پوچھو پوچھو اہل کتاب جتنے بھی ہم نے امبیاں بھیجے ہیں سب کے سب سبر بھیجے ہیں پوچھو اہل کتاب سے اگر تمہیں پتا نہیں ہے اگر پوچھنا اہل کتاب سے تکلیف ہے تو تمام صاحبہ متعلق ہو گئے اہل کتاب یہودیوں کے مولوی صاحب کی تہذیب کا خبرتا ہے تعلیمیں نحمد مولانا بابر لفظ کہتے ہیں کہاں سے انہوں نے سیکھا پھر کہتے ہیں مدزل یہی پتہ نہیں کیا ہوگا آپ کو بتایا جی اور پھر مجھے کہتے ہیں آگے پڑھا نہیں اور جی اتباع کی آئے اتا کی آئے تو فٹ کر رہا ہے اور آپ خود کیا حکم کا تردید ہو رہی ہے تردید کیسے پھر آگے حلق اسی میں جہاں انل حکم اللہ انہوں نے ایک طرف پڑھا حالک یہ طریقہ ہے منکرین حدیث کا وہ کہتے ہیں انلحکم حدیث حجت کوئی نہیں لیکن ہم کہتے ہیں نا یہ بھی مانو آگے اللہ کا بھی حکم ہے اور اس کے بعد رسول کا بھی حکم ہے اور پھر یہ کم بے النبی حکم حکم بھی اطاعت بھی اور رد کرنا بھی تین کی طرف اور حکم بھی تین کا اطاعت بھی اللہ کی اطاعت بھی رسول کی اطاعت ادا مشتحدین کی اور اسی طرح فی فردو اللہ دو دو دو دو اور رد ان والرسول والرسول دو تر اب لو ردو ہو رسول ولا اور حکم بھی ان حکم اللہ اور کلا بربی کلا منہ کا اور یخ بھی حکم بھی اللہ کا حکم بھی رسول اللہ کا اور حکم بھی مجین کا دو بگال بول سارا نہیں اور یہ جو آئے پڑھ رہے تھے یہ آئٹ آپ نے پڑھی شروع سے تکلیف کی طرف کی طرف یہ ہو ہے کیا کر رہے ہیں سو کرے کم رب کم بولا تب یہاں پر ار کیا ہے کنزی لاکل کیسے سکتی ہے؟ ہم جو تکلیف کہتی ہیں ہم تو کہتے ہیں بنا لیا تھا اللہ کہ ان کو تم اولیاء نہ بناؤ جڑی آئی باری تھی, جڑی کی تھی. پھر آگے, پھر آگے, پھر آگے یہ جو کہتے آج جلانے والا بات کیا پیش کر رہے تھے حالانکہ بھانڈ لوگ کیا تو مارو یہ تو تکلیف کو ثابت کر رہی ہے اچھی بات میں تکلید کر ہے اور لا مخلوق جہاں اللہ کا حکم آ جائے کہتے نے تکلیف سے روکا بتائیے یہ تحاوی اور شاپی دسو اللہ مان لیا یا ان کو رسول اللہ مان لیا جب یہ اللہ بھی نہیں یا رسول اللہ بھی نہیں تو پھر ان کی بات آپ نے پیش کی تو کیوں پیش کی اور خود پھر میں رس کا من کر جہاں اللہ کا کوئی فیصلہ آ وہاں کسی اور کی بات مانی نہیں جاتی اس میں تکلیف کی ترتیب کہاں سے آ اور پھر یہ یہی نہ ان کے پاس اللہ کا نہ ان کے پاس انشاءاللہ شاء اللہ آئے گی حدیث مولانا آپ کو پتا چل جائے گا اور کبھی کسی سے واسطہ نہیں پڑا بات کہہ رہا تھا حدیث اللہ اللہ کی ہوتا ہے مان نہیں ہوتا ہے وہی کہہ رہا تھا اس لیے ہاں اور کرو اور یہ جو کہتے ہیں جی تکلید تکلید گمراہی ہے گمراہی ہے اور یہ دیکھیں ان کا اپنا ملی ابراہیم سیلپوٹی کہتا ہے تکلید کے بارے میں تکلید باجن ہے اور صحیح ہے اور یہ نظیر حسین دل بھی کہتا ہے کہ آپ کا دیکھے جی ان کا یہ ہاں دکھا رہا ہوں بالکل جی ہاں یہ ہے نظیر حسین یہ اس کے بارے میں آ رہا ہے تکلید محل اہل سنت و جماعت کی واجب ہے تکلیف کیا سمجھائیں اور پیش کرا ہوں تکلیف تکلید محض امے سنت و جماعت کی واجب ہے کیوں بفا بائے آیا تے تس الحالت تم تم لگتا ہے میں شروع سے اس لیے کہہ رہا ہوں میں شروع سے اس لیے کہہ رہا تھا میں شروع سے کہہ رہا تھا گمراہی کا درجہ متعین کی گمراہ کا درجہ اس لیے تکلیف دیتے تھے مول سبلی نظارے مولوی دوسرے مول اسماعیل اور دوسرے میں دوسرے کی جمہور علماء اسلام کے نزدیک درست ہے علماء اسلام کے نزدیک کبھی ایک کی تقلید کرے کبھی دوسرے کی کبھی ایک کی تقلید کرے کبھی دوسرے کی ماحول بھی نے جی اسماعیل وہ آ جمہور علماء اسلام جمہور علماء اسلام کے نزدیک درست ہے جمہور اسلام کے نزدیک یہ بدلی سن رہی ہے اس بات کو کہ مولوی صاحب نے ابھی تقریر کی تعریف ہی نہیں کی اور واجب ہونے کی باتیں شروع کر دی ہیں کہ میرا میرا والا کہتا ہے واجب ہے <تصفيق> <لزن بھی کہتے> <متحد> واجب <متحد> <بی> <متحد> کہتا ہے واجب ہے حضرت <متحد> صاحب بھول کیوں گئے ہو کچھ بدام کھا کر پہلے تکلیف کی تاریخ تو کر لو تکلیف <متحد> <جیتے متحد> میں دو حوالے دیے ایک ہمفیوں کا ایک شافیوں کا کہ پوچھنا تکلیف ہے ہی نہیں اور مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کرنی ہے اللہ رسول ہے تکلیف کے حوالے دے ثابت کرنی ہے تکلیف اور فائدے پیش کر رہے ہیں کی نہ کرو حضرت صاحب کی تعریف جو کی غلط کی تھی ہم نے صحیح کی شاختوں کی کتابوں میں سے اگر تو آپ نے تعریف اور گفتگو کرنی ہے تو صحیح ورنہ اگر فری اسٹائل چلنا ہے تو ہم بھی فری سائل چل سکتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ان تعاروف حدیث ہم نے پیش کی تھی ہم نے کیا کہا تھا کتاب جو کرنی ہے معروف تقریبوں میں اور مولوی صاحب تکلیف تو ہمارے کر لیں پہلے تو تکلیف کی تعریف تو کر لیں اور اگر یہ بات ہے آئے تھے صاحب آپ کہتے ہیں کہ ہم تب قرآن حدیث کے مقابلے میں کسی کی بات مانتے ہیں آئے میں آپ کے گھر کی بات کرتا ہوں تو یہ تبدیل کرمزی ہمارے پاس پڑی ہے تبدیل میں یہ کہتے ہیں خاموش ہے جب یہ تقریر کی تاریخ